بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنم والا ہے القور کھڑکھانے والی ملکوریاں کھڑکھانے والی کیا ہے وما ملکوریاں اور تم کیا جانو کہ کھڑکھانے والی کیا ہے یوم یقون فراش وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے وتكون الجبال المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون فا فکولت موازین تو جس کے امال کے وزن بھاری نکلیں گے فہ عیشت وہ دل پسند ایش میں ہوگا وَأَمَّا مَن خفت اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فو ہاوی اس کا مرجا ہاویہ ہے وَمَا أدراك ما اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے نار حامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے